مدنی چند کے ناظرین امیراج سنت دامت برکاتم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کی جھلکیوں میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اللہ تبارک کا تعالیٰ انسان کو دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے نصیب میں جو کچھ معین ہے وہ اسے ملنا ہے اب بسا اوقات انسان جب کسی شعبے میں اپنے سے اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے کرنا چاہتا ہے تو احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور تکبر بھی اسی حوالے سے پیدا ہوتا ہے اور یوں کہا جائے تو بھی بیجا نہ ہوگا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے لیکن ان تمام معاملات میں اگر توجہ نہ دی جائے اور یہ جو بیماریاں ہیں جو باطنی بیماریاں ہیں یہ بڑھتی جائیں اس کا اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی انگلی کٹ جائے ایک بریڈ لگ جائے یا چھری لگ جائے اس کو اور وہ اس میں بینڈیج کرتا ہے ڈاکٹر اسے ہدایت دیتا ہے کہ آپ پانی نہ لگنے دیں اور اسی طرح سے کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر یہ زخم خراب ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میری انگلی کاٹنی پڑے تو جسمانی امراض جتنے بھی ہیں اگر وہ مرض بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے زیادہ سے زیادہ وہ بندے کی جان لے سکتا ہے اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے باطن سے ہے اگر ان امراض پر توجہ نہ دی جائے تو یاد رکھیے یہ وہ مہلک امراض ہیں کہ جن کے سبب ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے حب جاہ اپنی تاریخ کی خواہش رکھنا اپنی واہ واہ کروانا یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے جہاں جس کو کچھ منصب ملا طاقت ملی شہرت ملی عزت ملی دولت ملی اب یہ امراض اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور امیر علیہ کے مدنی مذاکروں میں بیانات میں یہ بھی خصوصیت شامل ہے کہ آپ ہمارے دلوں کے اندر کے چور پکڑتے ہیں اور ہمیں احتساب کے کٹروں میں کھڑا کرتے ہیں اور اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پوچھیں چیک کریں کہ کہیں یہ مرض مجھ میں تو نہیں ہے کہیں یہ معاملہ میرے اندر تو نہیں ہے اور اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے کس طرح بچنا ہے آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کا ایک مدنی گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتے ہیں قبول فرمائے بولا تھا ایک بار یار جب بھی کھولو ہم کو تم ہی نظر آتے ہو برائے راست مطلب لگے رہتے ہو تو یا بڑا مزہ آتا ہے یہ سننے میں اور یہ مزہ آنا کیوں نہیں حب جا کی بھرپور علامت ہے یہ وزاد کر دو حب جا کے لیے کرے گا تو تعریف ہے تو اب میری تو تعریف ہے کر کر کے یعنی سن سن کے اگر میں کان پک گئے تو بھی تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی نہیں تعریف کے لیے تو آدمی سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ <coughs> کیا بولا جی یار اونچی آواز ہے تو یعنی اطمینان اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ دو تین اور بیٹھے نا موجود ہیں وہ بھی سن لے اچھی طرح کہ کی ماں بدولت کی تعریف ہو رہی ہے حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا یہ لیڈی یار کتنے کو لی ڈوبی بڑے بڑوں کو اس نے غارت کر دیا لیکن بس احساس نہیں یعنی محبت یعنی حب میں وہ شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ اور یہ مطلب شاید ایک دن کے بچے میں بھی ہوتی ہو وہ بہ لگائے بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے چوڑیاں پہنیں گے تو دکھائیں گی بچیاں اچھے کپڑے والے واہ واہ کپڑے دکھائیں گے واہ واہ واہ واہ کپڑے اپنے وہ دکھائیں گے یوں یوں کریں گے وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے اپنے دیکھیں اس کو یہ اب جا کا ہی مطلب کرشمہ ہے لیکن چونکہ ان پر یہ مرفول قلم ہے ان پر قلم نہیں چلے گا یہ ہمیں درس دیتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں درس دیتے کہ ہم بھلے اب جا کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تو متبندہ مارے جاؤ گے ہم بچیوں کے چھوٹ جائیں گے تم پھنس جاؤ گے عموماً سب کو نہیں عموماً یہ خواہش ہوتی ہے تو اس میں مطلب کہ جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ بہت عزت کرتے ہیں دس بستیاں یہ مطلب جو کرتے ہیں میں بولوں وہ کم اتنا کرتے ہیں اللہ بچائے گا مجھے محبوب کے صدقے میں بچا لے معاف کر دیں ریا کے حملے سے میں تو چاروں طرف سے نشانہ بناؤں یقین مانے کہ دشمنوں کی گنے تو کم تک ہوئی ہے لیکن کم ریا کی گنے جو ہے نا یا مطلب توپیں یا بڑے بڑے بم یہ بالکل مجھ پر برس رہے تک کیا برس رہے. اللہ تعالی بس ریا کاری کی تباہ کاری سے بچا لے ہم سب کو کاش یہ ساری سیٹنگ اور ترکیبیں اللہ کے لیے ہو جائے ہم لوگ مطلب یعنی کہ کوئی دنیا دار بڑی شخصیت آ جاتے اس کے لیے ہم مطلب بالکل یعنی وہ اٹینشن ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے کاش ہو جائے یہ اپنے پر اپنے غور کرے گا ایسا کیوں کرتا ہے یار یعنی کہ اتنی بڑی جنت جو زمینوں آسمانوں سے جس کی چوڑائی بڑی ہے اس جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر اس گندی سڑی ہوئی نوٹوں پر کیوں ہاتھ رکھتے ہو یار یہ پیٹ بد بخت بھرتا ہی نہیں ہے یہ کب بھرے گا یار یہ تن ڈھکتا ہی نہیں ہے کب ڈھکے گا آخر پیٹ بھی بھر جاتا ہے تن بھی ڈھک جاتا ہے ہمارا نفس جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوتا یہ مطلب ہم کو مطلب یہ جہالت کی وجہ سے سب ہو رہے ہیں صحیح بات ہے بالکل جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ورنہ اگر علم ہوتا جیسا جیسے اب یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ علم ہے سارا اور خدا کی قسم یہ نفلی عبادتوں سے کئی گنا افضل ترین علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ یہ, یہ ملتا ہے تصوف کی کتابوں میں اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ یار پڑھو ایا الوم پڑھو کیمیا سادت پڑھو میناج العابدین پڑھو قت القلوب پڑھو تصوف کی کتابیں پڑھو تو آپ انسان بنو گے یار خالی ظاہری سجانا یہ کام کیسے آئے گا جب تک بات ساتھ میں اس میں سجاوٹ نہیں کرو گے باتین ساؤ سڑے ہے گندہ ہو گیا ہمارا ہم کو ہی نہیں ہے کچھ کہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے اوبے جا کیسے ہوتی ہے دکھاوا کیا ہوتا ہے سنوا یعنی سنانے والے عمل کیا ہوتے کچھ پتہ ہی نہیں سدھی نہیں حالانکہ یہ باتیں سیکھنا فرض ہے فرض ہم کو نہیں معلوم میں نوٹیں کھینچنا معلوم پیسے کھینچنا معلوم کوئی بھی تعریف کرے گا تو اچھا تو لگے گا اچھا نہ لگنے پر کیسے قدرت حاصل کی جائے کمزوری ہے ہماری ہم کو اچھا لگتا ہے گناہ نہیں ہے اچھا لگ گیا ٹھیک ہے آدمی اس میں اختیار نہیں ہے یہ حب جا کی علامت میں نہیں کرے جا کا ابتدا نہیں کرا اس کو جی بابا جبکہ تعریف کا شوق ہو کہ لوگ تعریف کریں جی بابا یہ خواہش ہو اس کی کہ لوگ تعریف کریں یہ ہے اصل جا اللہ یہ جا کی محبت خب جا شہرت کی عزت کی محبت ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں کسی نے واہ واہ کی اور مزہ آیا اب جا رہے کہ بیچارے کیا کرے اس کے اختیار نہیں لیکن وہ جو بزرگوں نے لکھا نا خلوف یعنی اخلاص اور مخلص آدمی کب ہوتا ہے ہائے ہائے اس میں تو بالکل وکی چھوٹ جاتی ہے تو اس طرح کی تعریفیں لکھی جیسے باتوں نے کہ آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے کہ جب مد ہو ضم اس کے لیے یکساں ہو جائے نہ تعریف پر اس کو مزہ آئے نہ کوئی مذمت کرے تو صدمہ ہو اب یہ کیفیات ہم کو تعریف کرتا ہے تو مزہ آتا ہے کوئی مطلب اگر مذمت کرتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے ہماری ہم کیفیات نہیں ہے تو ان بزرگوں کے جن کے نزدیک تعریف یہ اخلاص کی ان کی لسٹ سے ہم نکل گئے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے جبکہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپائے کب مخلص ہوتا ہے اب ان کی لسٹ سے بھی ہم تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ گناہوں کو تو زیادہ چھپاتے اور چھپا نہیں چاہیے اس کا مطلب گناہوں کو بھی ڈکلیئر کر دے نہ گناہ تو چھپانے پڑیں گے یہ گناہ کو ڈکلیئر کرنا بھی گناہ ہے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے تو یہ کیا ہے نیکیوں کو چھپائے اب یہ کہ بولے کہ اب مسجد میں با نماز پڑھیں گے تو یہ با نماز پڑھنا نیکی ہے چھپاؤ اس کو بھائی نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے نیکیاں چھپانے سے وہ تو پڑھنی ہوگی با ہی پڑھنی ہوگی حج بھی ذرا میدان عرفات آپ کے لیے خالی نہیں کیا جائے گا کہ اکیلے آپ حج کریں گے لاکھوں ہوں گے اس طرح مراد نہیں ہے نفلی عبادت کہ جو جن کا چھپانا ممکن ہوتا ہے مگر ہم نہیں چھپاتے مدنی مذاکر میں بیٹھنا زہرے کہ یہ آپ بولو کہ میں اب اس کو چھپاؤں گا تو تنہائی میں کیسے سنو گے مدنی چینل پہ سنو گے مدنی چینل پر ایک دن پورا سن کے دکھا دو के بیٹھ کے توجہ کے ساتھ میں آپ کو مانوں بہت مشکل ہے نہیں بیٹھ سکتے چائے پئیں ادھر جائیں گے کوئی آ جائے گا بچہ دوڑتا والی پٹ جائے گا گھر والے بلا لیں گے آپ کو گھر والے آ کر کچھ گفتگو شروع کر دیں گے یعنی کہ بہت مشکل ہے کہ یکسوئی حاصل ہو مدانی چینل پر جیسی یکسوی آپ کو فیضان مدینہ میں بیٹھ کر حاصل ہوگی اس وقت انڈر اسٹوڈنٹ نہیں اس وقت تو ذہنی کہ اس طرح کی عبادتیں کہ جو تنہائی میں اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے تو وہ الحیح وبارک وسلم امیر علی سنت کے بیانات میں مطلب یہ جو ایک مثال امیر علی سنت نے بیان فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوئی نئے کپڑے پہنتے ہیں اور Uh, مہندی اگر بچیوں نے لگائی تو وہ دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھیں کیسی لگ رہی ہے اور کیا ہے کیا ہے تو در حقیقت اگر ان مذہبی پھولوں کو ہم حاصل کرتے ہیں تو گویا اس ایک گفتگو میں ہی امیر علیہ سنت ہماری ہمیں عبرت کی نگاہ پیدا کرنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ ہم مطلب کسی چیز سے مطلب کچھ لینے کی کوشش تو کریں کچھ کیش تو کریں کہ آخر یہ یہ جو ہوا یہ اس سے کیا برا کیا لے سکتے ہیں اور بارہا اس کی آفتوں کا بیان بار بار کر کے بار بار کر کے تاکہ ظاہر ہے جو اگر دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر مدنی ماحول بھی اپناتا ہے اور یہاں پر بھی اس کو عزت شہرت اور ترقی ملتی ہے تو شیطان ظاہر ہے ہر ایک کے پیچھے پڑا ہے اور وہ اس معاملے میں انسان کو مبتلا کر کے چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو استاد ہو یا شاگرد ہو ہر ایک کو مطلب اس میں وہ اب اس کے اپنے انداز میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چند کے ناظرین یہ جملہ کہ پڑھیں امیر سندر کی بار بار رغبت اور الحمدللہ اسی مناسبت سے امیر السنت نے ہمیں بہتر مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کو عطا کیے تریسٹھ مدنی انعامات اسلامی بہنوں کو عطا کیے مدنی منوں کو دیکھیں تو چالیس مدنی انعامات عطا کیے بانوے اسلام مدنی انعامات جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں کو عطا کیے تو اس کا بھی اگر جائزہ لیتے ہیں تو ایک ایک پورا اس کا پورشن ہے جو سال میں ایک دفعہ پڑھنا ہے اور وہ یہی کتابیں ہیں وہ یہی کتاب ہے کہ مناج العابدین احیاء العلوم باہر شریعت کے مختلف جزیات اور اسی طرح جس پر جو علوم سیکھنے فرض ہیں وہ ان اولاد کی تربیت دیگر معاملات تو یہ مدنی انعامات کا یہ جو پورشن ہے اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو ضرور حاصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کریں ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا نیا سال مدنی سال شروع ہو چکا تو اب یہ چونکہ سال بھر میں مدنی نام پر عمل کرنا ہے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور بڑی پیاری بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص کسی کے گھر پر آ کر کوئی کام کہتا ہے تو اب کسی کے گھر پر جا کر کوئی کام کہے تو مروتن بھی وہ کام کر دیتا ہے کہ اب تو اس نے گھر آ کر مجھے کہا ہے لہٰذا اب میں اس کا کام ضرور کر دوں تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی کسی عالم کی کتاب کھولتا ہے جیسے مثال نیکی کی دعوت یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنن نے تحریر فرمائی اب اس کتاب کو میں علم حاصل کرنے کی نیت سے کھولوں تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا فیض ملتا ہے کہ اس نے کتاب کھول کر گویا میں نے جو علم لکھا ہے اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کی جو عطا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملی ہیں وہ تصرف فرماتے ہیں اور وہ فیضان جو ہے وہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کا بار بار یہ کہنا کہ آپ کتابیں پڑھیں آپ مطالعہ کریں آپ اجتماع میں بیٹھیں آپ فیضان مدینہ اگر بیان سنیں تو یہ بسا اوقات ہم اپنی اٹکل سے جب سوچتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب اتنے سال ہو گئے ہم تو نمازی نہیں بنے اتنے سال ہو گئے سنتوں پر عمل نہیں ہوا تو بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو میرے اپنے نصیب میرے اپنے ہاتھوں میں ہے میرے شیخ طریقہ فرما رہے مسجد میں آ کر دو ہو کر بیٹھ کر سنیں مدنی مذاکرہ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے آپ توجہ سے سنیں بیانات توجہ سے سنیں فیضان سنت روزانہ دو درس مسجد میں لازمی شرکت کریں مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں لازمی شرکت کریں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر کریں فکر مدینہ ضرور کریں یہاں تک فرمایا کہ آپ چلے فکر مدینہ نہیں کرتے کچھ بانوے سیکنڈ کے لیے مدنی انعامات کا رشانہ دیکھ ہی لیا کرے تو اتنی مطلب مطلب اتنا ہم کو یہ چاہتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان باتوں کو پڑھیں مطالعہ کریں تو جب ان کتابوں کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ان بزرگوں کا فیضان جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا تو بہرحال یہ مدنی پھول جو لٹائے جاتے ہیں بڑھائے جاتے ہیں عطا کیے جاتے ہیں حاصل کیجیے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس کو سجائیے اپنی زندگی میں نافذ کر کے تو دیکھیے آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز مدنی انقلاب برپا ہوتا دیکھیں گے پھر میرے میٹھے میٹھے اسلام لائیں اگر ہم ان تمام معاملات میں اگر رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کیا ہے تو یہی کہ جناب میرے کام کاج کے معاملات ہیں مجھے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی میرے روزگار کے ایسے ایسے مسائل ہیں تو قربان جائیے میرے سنت کے روزگار میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کس طرح اپنا رسک کمانا چاہیے امیر علیہ سنت تربیت فرما رہے ہیں اس مدنی گلدسے میں ملاحہ کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے ہمارے یہاں سے یا ملک کے مختلف حصوں سے بیرون ملک سے بھی روزگار کے لیے مختلف ممالک میں سفر رہتے ہیں جب کوئی شخص کمانے کے لیے کسی ملک میں پہنچتا ہے تو بابا وہاں کے حالات معاملات بد و بد قرضے چل جاتے ہیں پھر ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں یہاں بھیجنے ہوتے ہیں تھوڑا وہ ذہن ہو تب بھی پھسل جاتا ہے بندہ اور یہ غور کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ رسک حلال سے آیا یا آرام سے اس سلسلے میں کچھ مدنی بھول ہمیں عطا کریں چاہے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں ہمیں ہمارے روزگار کے حوالے سے کس قدر اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس روزگار کا ہماری دنیا اور آخرت کے معاملے پہ کیا کیا اثر پرتا ہے بارہ بارہ کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے اللہ لہا ترجمہ کنسل ایمان اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رسک اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو یعنی اپنے فصل و کرم سے ہر جاندار کے رسک کا روزی کا کفیل ہے تو یہ حکم قرآنی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اتنے وقت کی روزی مجھے وہ اپنے کرم سے ضرور بہم فرمائے گا پہنچائے گا ایک عجیب سی بات یہ ہے جسے مفتی احمد ارغ نعیمی علیہ رحمت اللہ القی نے اسی آیت کے تحت غریب لکھی ہے بندے کی بے حصی کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے مگر مغفرت اپنے ذمے کرم پر نہیں لی ہوئی اس کے باوجود روزی کے لیے تو یہ مارا مارا پھرتا ہے ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے اور مغفرت کے جس کے لیے ذمہ نہیں لیا گیا اس کے باوجود اس کی پڑی ہی نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا تو روزگار کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کا ذمہ نہیں لیا ایمان پر خاتمہ جو مسلمان ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ایمان کے خاتمہ کا ذمہ تو نہیں لیا نا کہ جو ایک بار مسلمان ہو گیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا یہ تو ذمہ کرم پر نہیں لیا تو اس کی بالکل دی اور پیسوں کے جو بگدڑ مچی ہوئی ہے جس کو چاہیے ڈالر پاؤنڈ کا دیوانہ بنا ہوا ہے مدی جا رہا اگر کیوں جا رہے تو پتا چلا ریال کی کشش کھینچے لیے جا رہی ہے سرکار کی کشش نہیں لے جا رہی ہے ریال لے جا رہے ایسا نہیں کہ سبھی اسی لیے جاتے ہیں میں تو جب وہ بات پیسوں کی آ رہی ہے نا اس لیے میں وہ روزگار کے لیے عرض کر رہا ہوں چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے لیکن وہ سچا واقعہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص باہر کمانے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا رہا تھا وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا کہ میں وہ بار ملک کمانے جا رہا ہوں خدا حافظ کرنے آیا ہوں تو پیر صاحب نے ان کو مطلب دروازے تک چھوڑا اور فرمایا کہ جس ملک میں تم جا رہے نا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا مرید ایک دم جھٹکا کھا گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں تو وہ کیوں یہاں کا خدا تم کو روزی نہیں دے رہا اس لیے تم دوسرے ملک میں روزی لینے جا رہے ہو وہاں کو اور خدا ہوگا تو اس کو میرا سلام بول دینا نہیں یہ جھٹکا اس کو چوٹ کی جو خدا اس ملک میں تمہیں روزی دے گا وہی وہ خدا یہاں بھی تو دے ہی رہے نا تو روزی کے لیے کیوں دنیا بھر میں مارے مارے پھر رہے ہو بھائی تو عام طور پہ یہ جو لوگ دنیا میں مارے مارے پھر رہے نا وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پھر رہے وہ جمع کرنے کے لیے پھر رہے صحیح اگر آپ غور کروا نا کیونکہ پیٹ تو یہاں بھی بھر جاتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے وہ باباوں کے پاس جاتا ہے ہماری روزی بند ہو گئی ہے اب میں بولتا روزی بند ہو گئی تم سانڈ کے سیا اتنا بڑا روزی بند ہو گئی ہے وہ دیکھنا ہے تم کو تو قبرستان جاؤ قبرستان کے اندر جتنے بھی سوئے ہیں سب کی روزی بند ہو گئی تھی تو یہ اندر آ گئے جو زمین کے اوپر ہے اس کی روزی بند نہیں ہے کھلی ہوئی ہے جبھی تو یہ مطلب زندہ ہے اب انسان نے اپنی اتنی ضروریات بڑھا لی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو باہر ملکوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں ضروریات بہت بڑا دی ہے اگر وہ سادہ کھانے پر سادہ مکان پر سادہ لباس پر تناٹ کرتا گزارا کرتا اس کو مارا ماری کی ضرورت نہ پڑتی اس کو بہترین کھانا چاہیے اچھا لباس تو نئے نئے فیشن کا لباس چاہیے تھوڑا فیشن تبدیل ہوا لباس پھینک دیا الگ عادی شریف میں اس وقت تک لباس کو پرانا نہ سمجھو جب تک اس کو پیون نہ لگا لو ہے ہم میں تو پیون والا لباس پہننے والا پیون والا پہنتا کو چلو ٹھیک ہے سامنے اگر وہ پیون نہیں مطلب جمتا واقعی یعنی کہ فیس زمانہ اگر کوئی پیون محض آدمی پہنے تو لوگ اس کا مزاق اڑائیں گے تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا پہنو لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ایسی جگہوں کے نظر نہیں آتا تو وہاں تو آدمی پیون لگا لے لیکن ہماری ڈکشنری وہ ہی نہیں ہے جوائنٹ لگانا بلکہ تھوڑا سا فیشن چینج ہوا وہ کام کا رہا مکان تو شان چاہیے بہت کشادہ بڑا لمبا چوڑا اس میں پھلواری بھی ہو تو اس میں مطلب برآمدہ بھی ہو تو بڑی جگہ ہوگی پھر اس کے لیے نوکر بھی چاہیے اب آیا سادگی پہ وہ شیر تو پڑھتے وہ شیر ہی پڑھنا ہے اور زیادہ جوش آ گیا سبحان اللہ بولنا ہے باقی کرنا تھوڑی ہے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں اور سلام آجز آنا مدن اللہ تعالی والا محمد ولا ع وس وبارک وسلم تو یہ مدنی مذاکرے کے یہ جو مدنی گلدر سے پیش کیے جاتے ہیں تو کیا ہمارے مدنی چند کے وہ ناظرین جو مطلب اس معاملے میں مطلب ہمارے ساتھ کبھی کبھی جوائن ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ شامل ہیں تو کیا ایسا آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ اگر اس ان مدنی پھولوں کے مطابق میں اگر اپنی زندگی گزار لوں تو میں بہت پرسکون ہو جاؤں گا ٹینشن فری ہو جاؤں گا میرے سارے مسائل ہیل ہو جائیں گے جب میں اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنا ہے جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے متعلق یہ سوچوں کہ اس نے میری روزی بن کر دی ہے تو اس نے جادو کرا دیا ہے تو اس نے یوں نظر لگا دی ہے تو اس نے یہ کر دیا ہے تو عموماً معاشرے کی اگر خرابیوں پر ہم نظر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انسان جب اس طرف مطلب وہ مائنس سوچنے کی طرف جاتا ہے جب مائنس سوچنے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کی راتوں کی نیندیں بھی خراب ہو جاتی ہیں گھر میں آتا ہے تو چڑچڑاپن باہر آتا ہے تو چڑچڑاپن کاروبار میں بھی چڑچڑاپن تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین مدنی پھول کیا ملا کہ پیٹ بھرنے کے لیے تو مل رہا ہے ہم نے اپنی ضروریات ہی اس قدر بڑھا دی جو پوری نہیں ہو پاتی کیوں نہ اس کو گھر میں بیٹھ کر بہت اچھے انداز سے اس کا کیلکولیشن کیا جائے گھر میں بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ موازنہ تو کیا جائے کوئی مطلب راستہ نکالا تو جائے نا مطلب پہلے ہمارا گھر مثال ہے اگر بارہ ہزار میں چلتا تھا چلیں جی وہ بھی چلتا تھا پھر ہم نے ہی اپنی غیر ضروری معاملہ بڑھائے تو اب یہ خرچہ بیس ہزار روپے پہنچا تو جناب ہم نے بیس ہزار کمانے کی کوشش کی اب بیس ہزار جب ملے تو ہم نے پھر اپنا اسٹینڈرڈ بڑھا دیا اب ہم نے اپنا خرچہ کر دیا پینتیس ہزار روپئے تو جو کمانے والا تھا وہ تو ایک ہی تھا نا اسی نے تو کوشش ہے کی اور پھر یہاں پر ایک بڑی پیاری بات مجھے امیر علیہ سنت کی یاد آتی ہے کہ بس پہلے کے دور میں کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایک کماتا تھا اور سب کھاتے تھے اور آج کے دور میں سب کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا تو کیا یہ مدنی پھول ہمارے لیے ایک بہترین مشعل رامی نہیں ہے کہ ہم اس مدنی پھول کے مطابق کہ ہم اپنی کیلکولیشن کریں تو صحیح کہ کی کیا چیز میری اپنی مطلب وہ ہے ضروری جس کے تحت مجھے زندگی گزارنی ہے ہاں جو مناسب سا ایک اسٹینڈر ہے وہ بھی قائم رکھنا ہے باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے میں یہ گاڑی میں آتا تھا اگر میں موٹر سائیکل پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے میں بنگلے میں رہتا تھا جناب میں چھوٹے مکان میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے تو یہ اگر لوگوں کے کہنے پر اگر ہم اپنی ساری معاملات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی کہیں رکی ہوئی ہے ہم اپنے خرچے بڑھائے جا رہے ہیں نتیجہ ٹینشن ٹینشن ٹینشن اور پھر اس کی بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہے امیر علیہ سمت کے یہ مدنی پھول ہماری زندگی میں بہت ہمیں پرسکون کر سکتے ہیں مدنی چرن کی ناظرین بھی اس پر غور کریں اگر آپ کے بچوں کے ابو کماتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور الحمدللہ اسلامی بہنیں بھی بہت سعادت مندی کے ساتھ بہت اچھے انداز سے امیرہ علیہ سنت عطا کردہ مدنی پھول جب حاصل کرتی ہیں انہوں نے جب اس کو سمجھا غور کیا اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ بیٹھی توجہ دی الحمدللہ للہ نہ صرف وہ خود پرسکون ہو گئی بلکہ ان کا پورا گھر پرس امن سکون کا گہوارہ بن گیا تو اللہ کی رحمت اور امیر علیہ سنت پر اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے عاشورے کا دن قریب ہے جی ہاں آج آٹھ نوی شب ہو گئی ہے اور اب یہ کل کی جو رات ہے وہ عاشورے کی رات ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دن بہت فضائل ہیں اس کے بہت برکتیں ہیں آئیے امیر اہل سنت کی زبانی عاشورے کی اہمیت اور اس کے متعلق پدری پھول حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی الحت عالام محمد اد دشمن ایل دے لگا پر دیکھ تو پانے ایسے میں سن سار پانے ایل بابا چند بیت مدرا پانی ایل بے لگ بد دشمن بیت آشورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور شروع سے مطلب یہ نہیں کہ آشورہ چلا رہا ہے سن اکسٹ ہجری میں جو واقعہ ہوا بہرحال وہ بہت زیادہ اب تازہ ہوا ہے ورنہ آشورہ حضرت موسا کریم اللہ علیہ ربی جنا علیہ اسی آشورے کے روز فرون کے ظلم و استبداد سے نجاد پائے تھے آشور کے دن حضرت سید و نور الا نبی جینا علیہ السلاۃ والسلام کی کشتی کوہ پر پتہ سے اس کے علاوہ شمار واقعات جو ہیں وہ مطلب آشورے کے ساتھ وابستہ بہرحال یہ کہ ہم اس دن میں خاص کر اہل بیتے اتہار کی یادگار مناتے ہیں بہرحال یادگار منانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے مگر منانی یادگار چاہیے کیونکہ بدقسمتی سے بہت سارے نادان بھائی ہمارے یادگار تو کیا مناتے جشن مناتے گلے میں ڈھول پہنتے ہیں بنسری بجاتے ہیں خوب ناچتے ہیں اچھلتے ہیں کودتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں میرے خیال میں اس میں ایسا ایک بھی نادان نہیں بیٹا اسے نادانی آنے بھی کم ہے وہ ڈھول بجا رہے ہوں بدقسمتی ناراض تو نہیں مجھ سے میں غلط تو نہیں کرا رہے کسی کے یہاں میت ہو جائے تو تعزیت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ڈھول بجائے بنسری بجاؤ اچھلتے ہوئے ناچتے ہوئے جائیں ڈائریکٹ وہ اگر آپ سے لڑائی نہیں کرے گا آپ کو مار نہیں سکے گا تو کم از کم دروازہ تو بند کر دے گا کہ یہ میرے نہیں ہے یہ میرے نہیں ہے مجھ پر مصیبت چھوٹی میرے گھر میت ہوئی اور یہ ڈھول بجاتا ہوا خوشی کا اظہار کرتا ہوا رہا ہے تمہارا لیے کہ اہل بیتے اظہار پر جو مسائل و آدم کے پہاڑ ٹوٹے تھے اس مصیبت کی یاد منانے کا یہ خوب طریقہ شیطان نے ایجاد کر دیا اور مسلمان نے گھول بین دیا گلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے لیکن ہمارے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جو ان کی زندگی کا مقصد رہا امام علی مقام نے اپنا سر کیوں کٹوایا کیا اقتدار کی ضرورت تھی کرسی چاہیے تھی نے کرسی تو انہیں بھی نہیں تھی بلکہ انہیں کرسی کی ضرورت نہیں کیا تھی یہ تو بنے بنائے مطلب سردار ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو جس کو جنت کی سرداری ان کے نانا جان نے دے دی ہو اس نے یدی سے کرسی کے لیے تھوڑی کوئی جنگ کرنی تھی نانا جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی بارک و سلم نے اس شجر اسلام کی آبیاری اپنے پسینے مبارکہ بلکہ خون سے کی تھی اس شجر کو نہیں نہیں اس گلستان کو نے اپنا شکار بنانا چاہا تھا نانا جان کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑنے پر آیا تھا تو نوازا رسول اس کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر میدان میں تو شفٹ آپ کے سامنے جو بہرحال اس کی یادگار اسی طرح منائی جائے جو ان کے شاہ نشان ہے ہم دشمن کے سامنے اب تلوار لے کر تو جانے سے رہے ہمیں بندوق پکڑنا نہیں آدی چلانا مگر جس اسلام کی خاطر یہ مارکہ کربلا واقع ہوا تو اسی اسلام کی خدمت کر کے اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہترین طریقہ ہے تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ان آشورے کے دنوں میں مطلب یہ کہ خرافات سے بچنے کے ساتھ ساتھ خصوصا روزے رکھا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے کہہ کر میں ایک مطلب دینے کہ ایسے ہی کر رہا ہوں ورنہ ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے آپ بھی دعوت اسلامی والے ہیں تو محسوس کرنے گئے کہ دعوت اسلامی یہ پیغام دیتے کہ آپ بھی روزہ رکھیے اور عاشورے کے روز روزہ رکھنا سنت بھی ہے یہودی روزہ رکھتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہو ارض کیا کہ محرم یہ دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نا والسلام کے دشمن فرہول اور اس کے ساتھی دریا نیل میں ڈوب مرے تھے تو اس کی خوشی میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن روزہ رکھ کر مناتے ہیں میرے نادان بھائیوں میں کہوں کہ ڈوب مرو ڈوب یہودی موسیٰ علیہ السلام کا دن روزہ رکھ کر منائے اور تم ان کا دن نماز ہے رسول کا دن ڈھول بجا کر منا دو ہے نا شیتان تالیا بجاتا ہوگا خوب راضی ہوتا ہوگا کہ مسلمانوں کو میں نے ایسا کر دیا اور ایسے تابع فرمان ہو گئے کہ کان پکڑ کر جدھر چاہتا ہوں ان کو چلاتا رہتا ہوں بھائیو ہوش کرو اور اپنا کان شیطان سے چھڑا لو اور دامن مستفی سے وابستہ ہو جاؤ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> وہ جیسا کہ وہی کرو تو آپ نے فرمایا کہ تم اسرام کا دن مناتے ہو ہم تم سے زیادہ ہفتار ہیں پھر آپ نے صحابہ کے رام کو فرمایا کہ تم بھی روڈا رکھا کرو اور فرمایا کہ ہم دو روزے رکھیں گے کیونکہ یہودی ایک رکھتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابات یعنی نقل نہ ہو جائے تو اب ہمیں نو اور دس کی تاریخ جو ہے وہ رکھنا ہے یا دس اور گیارہ نو اور دسویں دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھنا ہے آپ شربت بھی لٹاؤ لنگر بھی لٹاؤ لیکن یہ کہ بھوک اور پیاس کی یاد کے لیے آپ مطلب بھوکے پیاسے جب بھی پتا چلے گا کہ ان کو کس قدر پیاس لگی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تپتا ہوا چہرہ کربلا کی دھرتی جو تھی وہ آپ کی طرف تپ رہی تھی سخت گرمیوں کا دن تین دن کی بھوک اور پیاس اور سامنے تلواریں لہرا رہی ہیں نیزے اٹھے ہوئے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ برداشت کیا تھا محمد ولا علی وبارک وسلم تو مدن چلن کے ناظرین آج نوی شب ہے اور الحمد للہ آپ کو بارہا مدنی پھولوں میں بیانات میں مبلگین نے ترغیب دلائی ہی ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ہے اور کئی ایک نے الحمدللہ اس کی نیتیں بھی کی ہیں تو یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ ماہ اللہ کی یادیں تازہ کرنے کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ آج اور کل یعنی نو اور دس محرم الحرام کی سحری کے مناظر انشاءاللہ اللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیے جائیں گے اور چونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے قافلہ کورس تربیتی کورس قفلِ مدینہ کورس کے اسلام میں موجود ہیں نگران شورا مدنی مکالمہ بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ نگران شعراء کے ساتھ ہمارے کورسز کے اسلام بھائی جو ہیں وہ سہری کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست نشر ہوگا انشاءاللہ رمضان مبارک کی یادیں بھی تازہ ہوں گی تو بہرحال اس بیان میں یقیناً یا میر علیہسنت ہمیں سمجھانا جا رہے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عاشورے کا یہ مبارک دن جو اپنے ساتھ بہت زیادہ برکتیں رحمتیں لیے ہوئے ہیں شیطان کہیں کان پکڑ کر ہمیں خرافات پہ نہ ڈال دے اور عاشقہ اہل بیت عاشقہ امام حسین عاشقہ نے شہدائے کر وہ آ عبادت میں مصروف رہ کر روزے رکھ کر تلاوت کر کے وہ ان دنوں کی برکتیں حاصل کریں گے اور اگر پہلے سا, پچھلے سالوں میں کبھی اس قسم کی نادانی ہوئی تھی کہ گلے میں ڈھول ڈال کر یا اگر خود ڈھول نہیں بجایا تو ایسی جگہوں پر گئے جہاں ڈھول باجے بج رہے ہیں بنسلیاں بج رہی ہیں بے پردہ عورتیں پر آ رہی ہیں اور خوب متن مطلب میلے میلوں کا سلسلہ ہے تو امیر علیہ سنت کا یہ جو ایک مدنی پھول ہم نے اس میں سنا کہ اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو شریع کرنے ہونے والا جو ہے وہ اس طرح سے اچھلتا کودتا تھوڑی ہے یا اس کی یاد اس طرح سے تھوڑی مناتا ہے تو ہم اہل بے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے علم ہے کہ ان بزرگ ان ہستیوں کو ستایا گیا تھا ان پر ظلم و ستم کیا گیا تھا بھوکو پیاسا رکھا گیا تھا اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں مطلب وہ کیفیات بڑھ گئی تھی جیسے آٹھ محرم الحرام سے ہی کھانا اور پانی یہ پورے قافلے پر بند کر دیا گیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھوک سے تڑپ رہے تھے تو اب اگر ہم اپنی کیفیت بنائیں اور سوچیں کہ اگر آج ہی کا روزہ رکھا اور اس روزہ رکھنے کے بعد ہمیں پانی نہ ملے کھانا نہ ملے ہماری کیفیت کتنی دیر میں کیسی تبدیل ہو جائے گی اور اب یہ کیفیات بڑھا سکتے ہیں ہم ہم اہل بیت کی محبت میں اپنی کیفیت کو تبدیل کر سکتے ہیں ان کا یہ میسج جو ہمیں مل رہا ہے قربانی میں اس واقعے میں وہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں تصور تصوری تصور میں ہم ان واقعات کو مطلب لے سکتے ہیں اور یہ بارہ مدنی چینل پہ دیکھا بھی گیا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات منقبت پڑھی جاتی ہے کربلا کی یاد میں کوئی کلام پڑھا جاتا ہے اور بے ساختہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پہ بعض ہمارے ایسے بھی اسلام میں نظر آتے ہیں کہ جو رو رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کیا ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ وہ اس, ان تمام یادوں کو مطلب ان تمام واقعات کو اپنے اس میں لے, تصور میں لاتے ہیں اور وہ تصور میں جب لاتے ہیں تو دل جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے اور دقت تاریخ ہو جاتی ہے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جو ہے وہ چھلک پڑتے ہیں تو مبارک ہے ان لوگوں کو جو اپنے دل میں ایسی کیفیت پاتے ہیں تو اگر ہم بھی ان بیانات کو ان مدنی گلدستوں کو مدنی مذاکروں کو توجہ سے سنیں گے اور اس میں ملنے والے جو مدنی پھول ہیں ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے دل کو نرمی آ ہی جائے گی دل نرم ہو ہی جائے گا ہم کوشش تو کریں بار بار اس کو اس طرح کی کوئی خوراک دیں تو صحیح کہ جس سے یہ دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جائے تو بہل کربلا والوں کی قربانی یہ ہمارے ہمارے لیے اس میں بہت بہت زیادہ اس میں مدنی پھول ہے بہت زیادہ اس میں اصلاح ہو سکتی ہے اور امیر علیہ سنت کے اس موضوع کے بیانات میں یہ پیغام بدرجہاں بہت ہی زیادہ میسر ہے آئیے ایک اور بیان کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ کر والوں کی قربانی میں امیر علیہ سنت اصلاح کے کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے بھائیو آج کیا ہو رہا ہے آج گھر گھر میں میرے آقا آگ اللہ تعالی علیہ سلم کی سنتوں سے ہم ہٹے ہوئے نہیں ہیں آج ایک گھر مجھے لا دکھا دو ایک گھر جس میں امام حسین کے نانا جان کی سنتوں کا راج ہو ایک کر دیا ایک کر ایسا دکھا دو جس کا بچہ بچہ سنتوں کا عہدار ہو نمازوں کا پابند ہو گھر کی ہر خاتون پردہ نشین ہو آپ نہیں بتا سکتے جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو جس کے گھر میں گالیاں نہ بچتے ہوں جس کے گھر والے فلمیں نہ دیکھتے ہوں گالیاں نہ بچتے ہوں بے جا گسا نہ کرتے ہوں دل نہ دکاتے ہوں کسی کا مال نہ دباتے ہوں ماں باپ کو نہ کھٹاتے ہوں اولاد کو سنتوں سے نہ روکتے ہوں بتا دو سنگ آج نہیں آج ہر گھر میں امام علی مقام کی روح کو رنجیدہ کیا جا رہا ہے اور کسی کا دل نہیں نرستا ایک تو حسینیت کے وہ عاشق ہے کہ کہتے سید برا سال تشری رحمت اللہ تعالیٰ نے آشورے کا دن تھا کربلا کا وہ خونی منظر رسمپور میں ان کی نگاہوں میں پھر گیا کہ آج وہ دن ہے آج وہ وقت ہے کہ آج کے دن سر ہجری میں کر بنا کے سبتے ہوئے में سید الشہدا علی کے دان امام حسین ربی اللہ تعالیٰ بے قصی میں شہید کر دیے گئے تھے ان کا گھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوٹا گیا تھا ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی عابد بیمار کو بھی ستایا گیا تھا سیدہ کو بھی چڑپایا گیا, گیا تھا وہ منظر یاد کر کے میں ہو چکا ہوتا. اے کاش! میں بھی کربلا میں جاتا اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا وہ تھی ایمام علی مقام سے محبت. وہ تھی طرف وہ تھا جذبہ وہ تھا بلبلا تو آج حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی اگر میں یہ کہوں کہ ہر گھر میں یزیدیت گھس گئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں میں یہ کہتا نہیں لیکن میری بات اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتا دیں اس نماز پڑھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے رمضان کے روزے رکھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے چہرے پر داڑھی سجانا یہ حسینت ہے یا نہیں ہے؟ حلال روزی کمانا یہ حسین ہے یا نہیں ہے؟ گناہوں کی نشانیوں کو گناوں کے آلات کو مٹا دینا اگر حسین نہیں ہے تو پھر کیا ہے لیکن آج ہر گھر میں میں کہتا ہوں کہ مظلوم شہیدوں کو ہم ایزا تو دے رہے ہیں لیکن ان کا دل خوش نہیں کر پا رہے امام سے بتائیے کہ امام علی مکان جس کو ہم اتنا چاہتے ہیں مانتے ہیں ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب ہمیں نمازوں کے وقت گپے لڑاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے جب نمازوں کے وقت ہمیں ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا ہوا پاتے ہوں گے جب نمازوں کے وقت ہمیں وی سی آر پر فلمیں دیکھتا ہوا ملادہ کرتے ہوں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ بتائیے کہ امام علی مکان کی جی روح کس قدر بے قرار ہوتی ہوگی اور کس قدر آپ ناراض ہوتے ہوں گے آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ جو اللہ تعالی کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا سناتے پیارے سوانی بھائیوں اللہ تبارک و مطالعہ پرانے مجید میں احساس فرماتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجواؤ اور اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو آج میرے بھائیوں جزیدیت کے بادل ہر طرف منڈلہ رہے ہیں جو اسلام کو سفید ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں اور مسلمان ایک پرستیوں میں پڑ گیا اس کو وی سی آر چاہیے اس کو رنگین ٹی وی چاہیے اس کو ٹی وی اسٹیشن بھی چاہیے اس کو کاسمیٹکس چاہیے اس کو فلمیں چاہیے انگلش فلمیں چاہیے اس کو عیاشیوں کے اڈے چاہیے تو پھر سود پر لون لینی پڑے گی جائیں گے سب ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر حسینیت کا اظہار ہو جائے سے پہلے حسینیت کو آپ زندہ کر لو اپنے وجود میں زندہ کر لو اپنے گھروں میں حسینیت کے پرچم لہرا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت کے امرڈتے ہوئے کالے بادل آپ کی قبر کو اور آپ کی آخرت کو کر ڈالے حبیب صلی اللہ, اللہ تعالیٰ محمد وبارک وسلم مدنی چل کے ناظرین یہ امیر علیہ سنت کے ان بیانات سے مدنی گلدر سے پیش کیے گئے جو اس دور میں مطلب آڈیو بیانات جو ہوتے تھے وہ مختلف آواز مختلف مناظر کی مکسنگ کے ساتھ یہ پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ وہ ایسا امیر سنت کے ایک کیفیت والے بیانات ہوتے تھے اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ بارہا بیانات کرتے کرتے بھی آپ پر عقتاری ہو جاتی تھی اور یہ واقعی یہ ابھی جو موضوع تھا اگر مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر دل کے کانوں سے سنا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ سوچنے پر راضی نہ ہو جائیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ اگر اپنانے میں کامیاب ہو جائیں خدا کی قسم اگر اس پر ہو جائے ایک گھر بیٹھ کر یہی ہے میرے کے بیان میں یہ جو گلدستہ تھا کہ ہمارے گھر میں حسینیت ہے یا نہیں ہے ہم رس حلال کما رہے نہیں کما ہمارے گھر کے افراد سنتوں کے پابند ہیں ہے? ہے یا نہیں ہے ہماری آپس کی محبت ہے یا نہیں ہے بڑوں کا ادب ہے یا نہیں ہے چھوٹوں پہ پی پیار ہے یا نہیں ہے یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے یہ وہ چیز ہے میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں کہ جو ہمار ہمارے اندر بہت تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ جو میسیج ہے اس قربانی کا جو میسیج ہے کربا کربلا کے اس واقعے کے اندر جو یہ مدنی پھول ہے ہمارے اگر اس کو ہم واقعی اپنا لیں تو یقین مانیے دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی مرنا تو ہے ہی مرنا تو ہے ہی کہ اگر نہیں مانیں گے ایش کوشیوں میں زندگیاں گزاریں گے نافرمانیوں میں زندگیاں گزاریں گے بےدا کاموں میں زندگیاں گزاریں گے زندگی تو یہ بھی گزر جائے گی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ موت جب ہو اور ہمارے کہنے والے کہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں نہیں نہیں اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں ملالی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے جب مرے گا پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی اس وقت اگر آنکھیں کھل گئیں اور اس وقت اگر پکار پڑی کہ ارے یہ کیا ہو گیا میں نے تو سوچا تھا کہ اتنی زندگی مل جائے گی میں تو اسی طرح کے بیانات سنتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ ابھی کچھ تھوڑی سی پڑھائی باقی ہے میں ذرا یہ عہدہ حاصل کر لوں یہ تھوڑا میں مال کما لوں اس کے بعد میں سنتوں کا پابند ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو دیر نہ ہو جائے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیے اس کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کیجیے اپنے آپ کو پیش کر دیجیے جو آپ کے معاملات ہیں اس کو بھی عین شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیرو بھلائیاں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مدنی پھولوں کو جو ہم نے چنا اس پر عمل کر کے یاد رکھنے عمل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو على الحبيب صلى الله تعالی على محمد